اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه وطلو علیہم الذي اللذی آتیناه آیاتنا فانصاخ منها فأطبعه الشیطان فکان من الغابین وط عَلَيْهِمْ اور انہیں پڑھ کے سنا نب الدی اس آدمی کی خبر آتینہ و جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی فن صالحہ منہا تو وہ ان سے صاف نکل گیا فتبہ شیطان پھر شیطان اس کے پیچھے لگا فقان من العابین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا سالہ یہ کہتے ہیں کھاد اتارنے کو جس بکری سے کھاد اتار دی جائے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مصروف سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے اوپر کی کھاد تو اس کے اوپر بھی لفظ ان سالہ خواب ہوتے ہیں کہ وہ اسے بالکل صاف ستھرا نکل کے اور باہر چلا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بطل علیہ نب الدی آطین آیاتینہ فن صبح اس آدمی کا واقعہ انہیں سنائیں جن کو جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی وہ اسے بالکل صاف نکل گیا یعنی آیات کو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے قصہ بیان کیا ہے وہ ضرور کوئی خاص شخص ہے لیکن ہے کون قرآن و حدیث میں اس کے نام کی کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہ کس زمانے کا بندہ تھا اور چونکہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تو اس لیے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ محض ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی آیات کو جڈلانے والوں کی بیان کی گئی ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا اور وہ ان کے احکام کا عالم بنا ان کے قواعد کا حافظ بنا اور اس کے احکام کو بیان کرنے والا اور بحث کر کر کے ثابت کرنے کے لائق ہو گیا لیکن شیطان نے اسے اپنے پیچھے ایسا لگایا کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر سکا عمل پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا عمل اپنے علم کے سراسر خلاف اور الٹی رہا تو پھر بالآخر اس سے ان آیات کا علم بھی چھن گیا ختم ہو گیا کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ تھوڑی مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے علم بندہ بھول جاتا ہے اگر اس کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ شخص اس سانپ کی طرح ہو گیا جو اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے یہ بھی اپنے اس علم کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا اپنے علم و عمل میں مخالفت کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہے اس سے نکل جاتا ہے یا جیسے کوئی آدمی اپنے پرانے کپڑے اتار دیتا ہے اب کپڑے اتارنے والا کپڑوں سے بالکل نکل جاتا ہے اور اس کا اور ان کے اس کے ان کپڑوں کا آپس میں کوئی تحلق نہیں رہتا بالکل اسی طرح یہ شخص ہے خلاصہ کلام اس مثال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول پر نازر کردہ آیات کو جٹلانے والے لوگ اس عالم کی طرح ہیں جو اپنے علم کے پھل سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا کیونکہ دونوں ہی نے دلائل اور آیات میں اخلاص کے ساتھ عبرت حاصل کرنے کے لیے غور نہیں کیا عبرت حاصل کرنے کے لیے غور کرتا تو عبرت پکڑتا اور آیات پر عامل ہو جاتا فتبار الشیطان علم سے نکلا شیطان کے پیچھے چلا شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا فقان من الغابین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا و لاؤ شکنہ ہو لارا اور اگر ہم چاہتے و لو اگر ہم چاہتے لارا خا نا تو ہم اسے ان آیات کی وجہ سے بلند کرتے والا کنّا ہو اخلاد عل لیکن وہ زمین کی طرف چمٹ گیا وہ تباہ ہوا ہو کے پیچھے لگا کا مالح کاما سال قلم تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے اس انتحمل علیہ ی اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ ہانپتا ہے زبان نکال کر اور ترک ہو اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو بھی وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے راد کا مثر القم كَذَّبُوا آ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا فقر سا آپ ان کے لیے یہ واقعات بیان کریں لَعَلَّهُمْ ہم تاکہ وہ غور و فکر کریں رفانہ بحا یعنی اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات پر عمل کی توفیق دے کر صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ بلندیاں عطا فرماتے دراجات کی لیکن وہ زمین اور پستی کی طرف دنیا کے حقیر ساد و سامان کی طرف ہی چمٹا رہ گیا اور اپنی خواہش نقص کے پیچھے لگ کے ہر وقت دنیا کی طلب میں لگا رہا تو اس کی مثال اس زبان نکال کر ہاندتے ہوئے کتے کے ساتھ دی گئی ہے جو ہر وقت زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بلحم کے متعلق آیات ہیں بنی اسرائیل کا یہ آدمی تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے عمیہ بن سلط وغیرہ ان کے, اس کے, ان کے بارے میں یہ آیات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں کسی کا نام ذکر نہیں ہوا یہ ہر اس بندے پر سادق آتی ہیں جو اللہ اقبال عالمین کی آیات کو اللہ کے حکام کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہر اس بندے پر سادے کاتی ہیں چاہے آج کا ہو چاہے کل کا تو مثال اس کی بیان کی کاما لوہ کماثال کل اس کی مثال کتے جیسی ہیں ان تخملح لحظ کہتے ہیں زبان لٹکا کے سانس لینا ہانپنا گرمی کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے دوسرے جانوروں پر اگر حملہ کیا جائے تو وہ دوڑنے کی وجہ سے اور پیاس لگنے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے وہ ہانپتے ہیں منہ کھول کر جبکہ باقی اوقات میں منہ بند کر کے رہتے ہیں لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ نہ وہ اندر پھینک سکتا ہے نہ گرم ہوا سہولت کے ساتھ باہر نکال سکتا ہے اس کے کسر میں اللہ نے مسام نہیں رکھے پسینہ اس کو نہیں آتا وہ زبان لٹکاتا ہے اور منہ ہر وقت کھو نہیں رکھتا ہے اسی سے اس کا یہ سارا کام ہوتا ہے تو کتے کے اوپر اگر حملہ کریں اور وہ تھکا ہوا ہو سانس اس کو چڑھا ہوا ہو پھر بھی زبان لٹکا کے ہانپتا ہے آرام سکون سے بیٹھا ہوا ہو پھر بھی منہ کھولتا ہے اور زبان لٹکا کے ہانپتا رہتا ہے دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جتلانے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو ہر وقت زبان لٹکائے دنیا کے پیچھے بھاگتا دوڑتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکام کو پیسے پش ڈال دیتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آتا عمل کرتا تو اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حلال تک محدود کرتا اور باقی کام باقی جو وقت ہے وہ ہر قسم کی ہرس تما اور لالچ سے اور فکر سے آداد ہو کر اللہ کے دین کی بندگی کرتا دین کی تعلیم حاصل کرتا اور اس پر عمل کرتا تو نہایت چین اور اطمینان کے ساتھ پاکیزہ زندگی بسر کر سکتا تھا مگر اسے دنیا کی ضرورت تھی یا نہیں تھی تو ہر صورت وہ دنیا کے پیچھے حلال حرام ہر طریقے سے ہر وقت دنیا کے حصول کی جد جہد میں لگا رہا اور یہ اس کتے کی طرح ہو گیا کہ جس پر حملہ کریں تب بھی ہانپتا ہے حملہ نہ کریں تب بھی ہانپتا ہے ذالقہ مس القینہ کبدہ بھی آیا تینہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جو ڈلاتے ہیں واقعات بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں قوم اللہ دینا کبدہ بھی آیا دینا ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے مثال کے اعتبار سے وہ لوگ بہت برے ہیں اللہ جیند بھی آیا تین نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ انفس و حکام اور اپنے آپ پر وہ ظلم کیا کرتے تھے بری مثال اللہ کی آیات کو جٹلانے والوں کی ہے یہ کتے کے ساتھ مثال دی ہے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری مثال ہمارے لیے نہیں بری مثال ہمارے لیے نہیں اور فرمایا اللہ کل کل بھی جو آدمی کسی کو تحفہ دے اور تحفہ دینے کے بعد واپس لے لے تحفہ دیا اور تحفہ دے کے اس نے اگر واپس لے لیا کل کل بھی یبودفی تئی کی اس بندے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے پھر اس کو چاٹنے لگ جاتا ہے ہمارا نئی سل نام وسل و سو ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے تو کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا یہ کتنا گندہ کام ہے اور کتنی بری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آج کل بھی لوگ وہ رشتے داریاں نئی نئی جڑتی ہیں منگنی وغیرہ ایک دوسرے کو تحفے قہائف دیتے ہیں اور جب اگر کبھی بات گڑبڑ ہو جائے تو پھر سارے کہاف وہ واپس لے لیے جاتے ہیں کل کل بھی یا رنگ فیقی کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے پھر اس کو چاٹنے لگتا ہے ہاں والد ہے کچھ ہی کرتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے باپ نے جو خود دیا ہو وہ بھی لے سکتا ہے جو بیٹے نے آپ کمایا ہو وہ بھی بیٹے کو پوچھے بتائے بغیر لے سکتا ہے okay. وہ اس کی اپنی کمائی ہے اس کی اولاد کی کمائی اس کی اپنی کمائی ہے انتہی ابھی کا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں قوب اللہ دینا کل کر وہ بھی آیا دینا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ان کی مثال بہت بری ہے میں یہ دف البتی جسے اللہ ہدایت دے سو وہی وہ ہدایت پانے والا ہے رون اور جسے اللہ حمرہ کر دے تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں ہدایت اللہ تعالی کا نور ہے اللہ کی عطا اور اللہ کی دین ہے وہ اس کا مالک ہے مالک ہے لہذا جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے مالک کی مرضی ہے جسے اللہ یہ ہدایت کا نور عطا کرے وہ ہدایت یافتہ جسے عطا نہ کرے وہ ضلالت اور گبراہی کے اندھیروں میں اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا یہ اصل میں تقدیر کا مسئلہ ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس بات پر ایمان لانا بھی واجب ہے کہ وہ اگر اللہ سبحانہ ہوا تو کسی کو ہدایت نہ دے تو پھر بھی اللہ ظالب نہیں ہدایت نہ دے کے اللہ نے ظلم نہیں کیا کیونکہ مالک ہے نہ ہدایت کا اب مالک کی مرضی اپنی شے جس کو چاہے دے جس کو نہ دے یہ تو مالک کا اختیار ہے کسی کا استحقاق تو نہیں لہذا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے نہیں دیتا تو ہدایت نہ دینے کے باوجود اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا اور اللہ تعالی تو ایسا مالک ہے کہ لا عن ما يفعل یوس الراحس اللہ سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ اس نے یہ کیا کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا وہ یوس آلور ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ عین عدل اور انصاف ہے اللہ نے جو بھی کیا وہ عدل اور انصاف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تا ذرا ہر بھی ظلم نہیں کرتا تو ہماربید اور تیرا رب بندوں پر ہر کے کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے میں یہ فلاں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا کام اسے چاہے ہدایت دے اسے چاہے نہ دے اور یہ عدل و انصاف ہے اللہ کا بندہ اگر اپنے اندر ہدایت پانے کی صفات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے یہ جو رجق رجعت اللہ کا علم بردار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ اسے ہدایت ہے وَلَقَدْ لَرَعْنَا مِنَ الْجِنِّ <وَالْإِنس> اور یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں لہم غلوم اللہ ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں والم آئن اللہ اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں نبیحا اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں اولا کل العام یہ چوپاؤں جیسے ہیں جانوروں جیسے ہیں بلحم ابل بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اولا عاہرون یہی ہیں جو بالکل بے خبر اور واقع یعنی اپنے حواس کا صحیح فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے وہ بالآخر جہنم میں جائیں گے والدر انالی جہنم آپ کا تیرب من الجنی بلبیس جنوں انس میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے یعنی اپنے اعمال جو ہیں وہ ان کے ایسے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کا ہی ایندھن بنیں گے یا یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بناتے ہوئے چونکہ اللہ کو ہر آئندہ ہونے والی بات کا علم تھا عالم الغیب ہے اللہ کو پتا تھا کہ خلا جیت یا انسان نے جا کر دنیا میں دو دکھیوں والا کام کرنا ہے اسی علم کے مطابق اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اور اس کا نام ہے قضاء و قدر اب یہ نہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا بندے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے یہ نہیں اس کو کہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے تقدیر میں اس کے لکھے کے آگے بندہ مجبور ہے ایسی بات نہیں ہے اس کی مثال میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ یوں سمجھیں جیسے ایک استاد ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری کلاس میں سے کس طالب علم نے پوزیشن لینی ہے کس نے پاس ہونا اور کس نے فیل ہونا اندازہ ہوتا ہے استاد کو کون کتنے پانی میں ہے اور وہ اپنی ڈائری میں لکھ دے فلاں پاس ہونا ہے فلاں فیل ہونا ہے تو فیل ہونے والا رزلٹ آنے کے بعد کہے کہ دیکھو استاد نے چونکہ ڈائری میں لکھا تھا میں نے فیل ہونا ہے اس لیے میں فیل ہوا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی استاد نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق اپنا ایک اندازہ تحریر کیا ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کو اندازہ تھا علم تھا کہ بندوں نے دنیا میں جا کے کرنا کیا ہے اور اللہ نے اپنا وہ علم اور اندازہ تحریر کر دیا ہے بندوں کے اندازے کچے اور غلط ہو جاتے ہیں اللہ کا اندازہ کچا نہیں ہوتا وہ سو فیصد درست ہوتا ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ بندوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد جب بندے اعمال کرتے ہیں تو اللہ دوبارہ لکھواتا ہے گیران کاتے یہ ما تفعلون دو لکھنے والے بٹھائے ہیں جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں مَا مِنْ عَدیدٌ ایک اللہ نے بٹھایا ہے جو بھی لفظ بھاری زبان سے نکلتا ہے پھر آگے اللہ سبھانا ہوا نے اہل جہنم کی صفات بیان کی ہیں کہ دل ہیں سمجھتے نہیں وال ہم آئم اللّم صنبی آنکھیں ہیں لیکن ان کے ساتھ دیکھتے نہیں وال ہم آدم اللّہ نبیٰ کان ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں یعنی جن میں یہ صفات ہوں وہ ہدایت قبول نہیں کیا کرتے گو اللہ کا شریعت نازل کرنے اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے مگر اللہ و تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ کون شریعت پر چلے گا اور کون شریعت پر نہیں چلے گا تو اللہ نے ان کو دل دیا ہے آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مالک کو پہچان کر سکتے ہیں کائنات اور اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں تو حق و قبول کر سکتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوال سے ان صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا آفات پر کائنات پر ان نے غور فکر ہی نہیں کیا تو وہ انعام کی طرح چوپاؤں کی طرح ہو گئے بلائی کا کل بلکہ چوپاؤں سے بھی پورے ثابت ہوئے کیونکہ اللہ نے چوپاؤں کی طبیعت میں جو تقاضے رکھے ہیں جس مقصد کے لیے چوپاؤں کو جانوروں کو پیدا کیا ہے جانور اپنا وہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں انسانوں کی سہولت فائدے کے لیے پیدا کیا ہے کام دے رہے ہیں لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا عبادت وہ یہ نہیں کر رہا یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں وہ اپنے مقصد حیات یعنی عبادت کے بجائے اپنے ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں لہٰذا جانوروں سے بھی بڑے الام الغاف لون یہ اپنے مقصد حیات سے کافل ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے بالکل بے فکر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور اللہ رسول کے حکام کو سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے وہ کام وہ مسائل جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا شریعت کا یہ ہر انسان پر فرض اور لادم ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا ورلّہ ہی اسما الفسن فدر اللہ کے لیے اچھے نام ہیں سو اس کے ساتھ اسے پکارو ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو وزرال اسمایٔی ہی اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں ججربی اختیار کرتے ہیں سیج زو نماکان یا قریب جو وہ عمل کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ دیے جائیں گے اللہ کے اچھے نام ہیں احسن اس کی مونس ہے حسن سب سے اچھے نام اللہ کے تو اللہ نے یہاں پر حسر پیدا کیا وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہیں سب سے اچھے نام یعنی سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زلالت اور جہنم کا ذکر کیا ہے اور اب یہاں پہ طریقہ کار بتایا ہے کہ جہنم اور زلالت سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کے جو اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسفینہ اس ماں میں اسد اللہ واحدہ اللہ کے دنان میں نام ہیں ایک کام سو من احساط جنہ جس نے اس کا احساس کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا احساس کا معنی یاد کرنا شمار کرنا حفاظت کرنا ان کے معانی پر ایمان لانا برتق اور ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ انہیں گن گن کر پڑھنا انہیں حفظ کرنا اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا یہ سارے معنی احسا کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے میں نام کل نہیں ہے کل نام تو اللہ کے اتنے زیادہ ہیں جو کہ کسی تعداد اور شمار میں نہیں آ سکتے علماء نے اسماء حسنہ پر کتابیں لکھی ہیں بعض علماء نے قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار تک نام جمع کیے ہیں جو قرآن و حدیث میں مشہور ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو جب کوئی فکر یا غم لاحق ہو تو وہ ان الفاظ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیتا ہے وہ کیا ہے اللہ ابدو کا وابن و ادی کا وبن و اماتیک اللہ میں تیرا بندہ ہوں بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا ہوں ناسیہ کی بیتک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے ناظنفی فیہ حکم مجھ میں تیرا ہی حکم جاری ہونے والا ہے عز فیہ یا تیرا فیصلہ ہی میرے لیے عدل ہے اص ال کا ہوا لات میں تجھ سے ہر تیرے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے سنگ کب ہی نفس جو نام تو اپنا خود رکھا ہے اور مخلوق بندر یا اس کو اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے اور کتاب میں تو نے وہ نام نادر کیا ہے حضونی و دہا بمنی کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار میرے سینے کا نور اور میرے غم کی جلا اور میرے پریشانی کو دور کرنے والا بنا لے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسبا کے واسطے سے دعا کی ہے تمام ناموں کے بعد نام کوئی متعین نہیں کیا بالکل نسم والا ہر نام یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے صرف نام نام نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث شفاعت اور لمبی حدیث ایک پاسر کے پاشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں اللہ سے دعا کریں حساب شروع کریں وہ اپنا ادر پیش کر دیں گے میں نے نافرمانی کی تھی دانا کھا تھا جس سے اللہ نے منع کیا نو کے پاس جاؤ لوگ لوہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے چلتے چلتے سارے نبیوں سے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچیں گے تو آپ اللہ سبحانہ ہوا تو کے سامنے اپنا سار سجدے میں رکھ دیں گے اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و صنا کریں گے جو صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا میں یاد نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ بل میں القاع کریں گے محامل ایسے اسماء اور ایسے محامد ہیں اللہ کے جو دنیا میں کسی کو بالکل اب اس کا اثر تبھی اللہ نے اپنے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جب بے شمار ہیں جننے میں شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ کے نام کیسے شمار میں آ سکتے تو بارہ ان میں سے 99 اگر کوئی یاد کر لے تو کوئی کافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے اللہ کے جو نام ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو وزر وزرا اور جو اللہ کے ناموں میں گجر اختیار کرتے ہیں راہ راست سے ہٹتے ہیں ان کو چھوڑ دو اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ باقی نام اللہ کے صفاتی ہیں فرمایا ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرو اور جو کجربی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو سیدھے راستے سے ہٹنے کا کجروی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام بندہ رکھ دے جو نام اللہ نے اپنا نہیں رکھا اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کا رکھ لے یا ایسے نفر سے پکارے جس سے اللہ کی شان میں کمی واقع ہوتی ہو بعض قوموں میں اللہ کے ایسے نام رائج ہیں جو ایک سے زائد معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں جیسے یسداں بھگوان رام اس طرح کے نام تو ایسے ناموں سے بچنا فرض ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے محبودان بادلہ کے نام رکھے جائیں جیسے اللہ اس کی مونس مشرقین نے بنائی لات منان کی مونس منات عزیز کی مونس اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے انہوں نے بتوں کے نام رکھ دی یہ بھی الہاد ہے کجر بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالی کے ناموں میں الہاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے اسما کو ٹونے ٹوٹکوں میں استعمال کیا جائے اسے دنیاوی منفیت تو حاصل ہو جاتی ہے تویج لکھنے والے کو پیسہ پر مل جاتا ہے لیکن سزا ان کو ضرور ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے الہاد ناموں میں الہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا جو واضح معنی ہے اس معنی کا انکار کر دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مخلوق کے نشبے سمجھا جائے صفات جو ہیں اللہ کی خالق مخلوق کے درمیان مشترک ہیں سبی بصیر و نا اللہ کی صفت بھی ہے مخلوق کی بھی ہے بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے لیکن لئی شکم اس لیے ہی شہری اللہ کا دیکھنا سننا اور بندے کا دیکھنا سننا ایک جیسا نہیں اللہ کی مثل کوئی شاید بھی نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا دیکھنا اللہ کا سننا مخلوق جیسا ہے تو یہ بھی الہاد ہے اللہ کا دیکھنا سننا کیسا ہے کما علی کو بھی شان ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ترجمہ اپنی زبان میں اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے جیسے رب رب کا معنی پالن ہار یا پروردگار یہ ترجمہ ہے اسی طرح رزاق کا ترجمہ روزی دینے والا ترجمہ کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو یہ حق پر قائم رہنے والے لوگوں کی شفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اللہ تعالی اس کو حق پر قائم رہ, رکھے گا نہ انہیں وہ شخص نقصان پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے اور نہ ہی وہ شخص انہیں نقصان پہنچا سکے گا جو ان کی مخالفت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حق پر قائم رہے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ ہے الدین یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو ہوگی تو حق پر قائم رہنے والی جماعت بھی ہے اور وہ حق کے ساتھ بد لوگ صاف کرتے ہیں.